من بعدهم خلوفن یقولا فالون فمن جاہی من جاہد ہم ذلك من مان خپت خربل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 پہلے آے درجے نہیں اپنے گا لیکن پھر بھی انہیں حصہ دروا من جا جا ہوں کلب ہی موہ جی مین جہاد کرے اپنے دل لو دل لار جہاد کرے دا مانا شاخ صاحب لکھا سر کاردار کنا دشارہ ب دلے خود و انکار داشتا باشد بڑے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 سمجھ لگی نے وہ مرے با. ہے جنہ دی امت ولی. مادر ولی. حضرت بال ان بلا کھیل چلیے آ فرما نے اصل نہیں چلیے محبوب دے امت ہی دی ہوم دی دی ولایت ملے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 جی لالا ون جارے شر کوئی وہ ناتھیے با <سؤال> آپ <سؤال>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 جہاں ملاد کرنے نہ سالگرہ نہیں آخر ہاں <تصفح> اور جو کوئی سالگا کرے وہ ملاد نہیں آخر ملاد صرف رسول <تصفح> <ہوئے> گا <تصفح> <آنخو> سال <سمحا>. ہاں <آنخو تصفح> <آنخو تصفح> ملاد صرف رسول سالگی کرسمس ابو لہب خالی اقبال بال اس کرسمس چی آپ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 پرانے مزید کے اندر مبلک دیا بلاگل مبی بلاغ مبی تبلیغ دیا والے والے تبلیغ ہو رہے واض تبلیغ اللہ دی تکریر الا دی واض تبلیغ ہوتی ہے دین سمجھاؤن کی خاطر در جن درا دس کی در تقریر تکریر ہوں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 میرے نامدار نے فرمایا ہو میری امت کچھ حال آئے گا ہو, جو ہر بنالے پنالے انج برابر آنا جی پولا پولی برابر ہوں <تصفح> <تصفح> انج میری نہیں دیتی دیتی خبر. خبردار حکم خبر نہیں دے بے خدا سچ فرمایا کو جیلا پورا اس طرح حال انہوں <سؤال> کا گزرنا بدکاری کی ہوئی امریک بھی کئی بندے ہو سوچا <سؤال> یار <سؤال> ایبری <سؤال>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 بول لا <restricted devient pairOR>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 زل نقصان پہنچا سکنا نہیں بچوں، بچوں، بچوں، دے دے بچائی خدا بھی کر گیا. تاں کر کے لکھ دے ہاوا چلن میرے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 مکرو جی ملتا بھائی بلال والا بلال والا ہے کیونکہ وہ چاہیے روپیے وہ بخش کھلو کے آتا واہ سڈکے جاوا بخشے جو سارے <تصفح> سارے دن ٹھیک کرا اگلے دن میں گیا اتنے گجرات کے نام ملاد پوچھنا میں چارا پتا کیوں اونوں پتا ہے جی میں آخان نماز بھی کچھ کھینچنی ہے باقی فاری شریعت کچھ ہی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 بیٹھی ہے چلو ہوسے نمبر کسی نہ ملانا ملا ہوا ضرور مل جائے گا کوئی نام مراد کلیڈر بنا بیٹھے کچھ کیوں آ کے سواری نہیں چلتی اے ہونگے تو اے ہونگے ساری ادا سارے چل جا بس دو سیٹان مرے لائے بیٹھا کنڈی لائی جا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 مطابق ایمان رکھے گا نبی سالت کی ہر گل بڑا حق سمجھے گا اپنے ہر جرم سمجھے گا اے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 کرا چھوٹا خسرا آب پنجاب دا خسرا دونوں پرو می نا خوش نتیبا <laughs> جی جی حضرت کی آخیا کہ جن کی آمدن آنی ہے زلزلہ کہ متاثرین کو دی جائے گی <laughs> رابطہ <laughs> <laughs> <laughs>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 پر کوئی نہیں رب کا فضل ہے نسیا نک <laughs> کی بلا کوئی اتر سی کوئی نبے ت کوئی ایک سو بھی کوئی بختالی پورا میٹر کٹ گئی ہے <Cathy> تو ہم پا ہاں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 بندے ہر کو مستفا نے جی گل سوچ گے وہ صحیح ہونی دوسرے جیڑی سوچنگ میں بولنا پیا نا رب سونے فضل و کرم سجڑوں میں کسی کا ٹٹو نہیں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 پکا مکان بنتا ہے آپ فرماتے ہیں میں حضور ادا کرے گا یار پکے مکان اتنا بنا لے لیکن ہک کے بنتا سی سمجھ دے ترقی آفتا سمجھ دے آپ پس مانا جی yeah. فرمائی ہے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 مدر لوگ فرما نے جن بندے نے پیسہ بھی تاریخ اب اچھے بارے وہ لکھ برا ہو گئے کا لکھ برا ہوا ہوسلمان لکھ برا ہوگے ہونا ہاتھ نہیں دے سب حق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 لاڈیاں بنا سکتے ہیں لاؤنیاں بغیر نکاح کے حلال جسم لاک میں نکاح کے حلال موم نورکھا ہے اور اسلام ہے پہلا ایلان جانور جانور پچھا نہیں مزدو انسان ہوتا پھر جیت والا ایلان کیا جہاز کو پہلے نہیں بھی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 سب ہو شرد پتھر میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا یہ بھی حرام ہے, حرام ہے. جی سنو کیوں تا? انگریزی کا ترجمہ مسلمانوں کرو گے یا انگریزوں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 دوسرا بتا مسل پوچھے دسولی جی, حلال ہے کہ حرام ہے تو مسل پوچھنے کا الحمد الحمدللہ اللہ تعالی لکھ لکھ شکر پنا منگنے میں <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <tumhina> <laughs> <tana>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 تا کر کے چشتی پورے ملک دے اندر تڑپ تڑپ کے مسلمانوں غیرت دے سبق سکھا سکھا کے پھر, دا دا پھر دا ہے. کیوں؟ کہ بھی ان کی عزت بچا پھر پہ جس کے اندر غیرت ہونی ہے انہیں دوسری کی بھی غیرت ضرور کھانی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 دشمان تباہ کرنا فرما اللہ دنیا